تین وزی طور مطور خلقی بارم اللہ, اللہ سید محمد آل محمد البار كسل السلام علیکم دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے یہ پوری انسانیت مسلمانوں ہی کے لیے نہیں یہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ نبی سے حکم ہوا کہ کہہ دو انی رسول اللہ علیہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے یہ قرآن خاتم القتب ہے کتابوں کو ختم کر دیا اللہ اکبر کبھی ہے؟ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے ابھی سے یار آگے بولو پھر بار بار آپ لوگ اللہ علیہ تو قرآن سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے اور اس کا سیکھنا سمجھنا اور آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری میں نے نہیں لگائی یہ اللہ نے خود لگائی ہے بے شک قرآن کا سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے اور اللہ کے نبی نے فرما طلب العلم فریضت مسلمہ کہ دین کے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے ڈیوٹی ہے اس کی تو ہمیں سے بہت کم جو ہے نا قرآن کو بتمہ تفسیر اس کا علم جانتے ہیں اس لیے میں اپنی مجلس ذکر میں بھی قرآن کا درسی دیتا ہوں کہ تاکہ جو آپ لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ تو قرآن سیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ بالکل نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا تو بہتر ہے اس لیے قرآن کی کوئی دس صورتوں کا انتخاب کر لیں دس آیات کا انتخاب کر لیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت کافی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا حالانکہ چاہیے تو یہ کہ پورے کا پورا یاد کرے عمل کریں. دین میں پورے کے پورے داخل ہو دو تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہیے اور جب قرآن پڑھیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے غم کے ساتھ خوف کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھیں یاد رکھیں ہمیشہ عمل کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس محبت کی وجہ سے آپ عمل کریں یا محبت نہیں محبت کم ہے تو خوف خدا ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک تو ہونا چاہیے نا یا محبت کی وجہ سے یا خوف خدا کی وجہ سے اسی وجہ سے تو عمل ہونا چاہیے نا تو دو عمل کرنے کے طریقے ہیں یا تو اللہ کا خوف ہو کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے یا اللہ کی اتنی شدید محبت ہو کہ اس محبت میں اللہ کے حکم پر عمل کرے اس وقت مسلم کافر غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتے لیکن ہمارا عمل ان کو روکتا ہے مسلمانوں نے وہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خود عمل نہیں کرتے تو ہم کیسے عمل کریں گے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا با بننے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگے دل ہی دل میں بھی اگر آپ مانگے نا کہ یا اللہ مجھے صحیح سچا اور سچا مومن بنا دے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے کوئی نہ کوئی ایسا حربہ طریقہ نکل آئے گا جس سے اللہ تعالی آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمانے گا یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا یہ عجیز چھٹی کلاس میں پڑھتا تو چھوٹی سی عمر تھی تو میرے بھائی بحری جہازوں میں کیپٹن تھے وہ جب واپس چھٹی آتے تھے نا ہمیں واقعات سناتے تھے کہ میں انگریزوں کے ساتھ رہتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا میں دل میں یہ اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی کیپٹن بنا دے میں ان انگریزوں کو ایمان کی دعوت دوں گا تو میں کیپٹن شکر ہے کیپٹن تو نہیں بنا لیکن اللہ نے وہ میری دعا اس سے بھی اچھے طریقے سے قبول کر لی کہ مجھے قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما تو یہ جو معصوم معصوم بندہ دل میں تمنا رکھتا ہے نا نیکی کی اللہ اس کو پوری فروا دیتے ہیں لیکن ہم دعا بھی نہیں مانگتے دنیا تو مانگتے ہیں یہ دے دے, دے یہ دے دے یہ دے دے اور جو مانگنے والی چیز ہے کہ اللہ سے بندہ ایمان یقین مانگے قرآن حدیث کا علم مانگے جو مانگنے والی چیزیں وہ نہیں مانگتے تو پھر اللہ زبردستی کسی کو نہیں دیتا ان محبو ان تم لہٰقارے ہو کیا ہم تمہیں زبردستی ہدایت دے دیں گے حالانکہ ہدایت سے تم بیزار ہو اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے جس چیز کی محنت کریں گے وہ آپ کے اندر آ جائے گی لوگ جسم کی ورزش کرتے ہیں بڑے بڑے پہلوان بن جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اس کی محنت کریں کوشش کریں سیکھیں دو چار گھنٹے روز لگائیں آپ بڑی زبردست انگریزی بولنے لگ جائیں گے जापानी بولنے لگ देंगे گے عربی بولنے لگ دیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کو بھی محنت کے ساتھ جوڑا ہے جتنی محنت وہ زیادہ کریں گے قرآن سیکھنے میں اتنا زیادہ آپ کو اللہ قرآن سکھائے یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کریں نہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی قرآن سکھا دے گا اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ آ جائے के آ लोगों को میں की حکیم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تصور کریں اس زمانے میں حضور نے حکمن منع کر دیا تھا کہ میری حدیث کو بھی نہ لکھو حکم تھا کہ حدیث نہ لکھو کہیں قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے یہ باقاعدہ بعد میں لوگوں پھر حضور کی وفات کے بعد حضور عمر بن عبد کے زمانے میں حدیث کو لکھا جانے لگا پھر کہ بھئی ایسے تو حدیثیں ضائع ہو جائیں گی لیکن جب تک قرآن نازل ہوتا رہا کہیں کوئی, کوئی خاص چیز معاہدے تھے حضور نے جو محلے کیے وہ لکھے ورنہ عموماً اس طرح کتابیں موجود نہیں تھی حتیٰ کہ قرآن بھی کتاب میں موجود نہیں تھا وہ ایک ریکارڈ بک تھی پتھر لکڑیوں پہ لکھی ہوئی ورنہ زبانی سننے سنانے سے کام چلتا تھا اور ویسے یہ بھی ہے کہ جب بندہ کتاب پر اعتماد کرتا ہے تو پھر سننے سنانے والا عمل کم ہو جاتا ہے اب اس وقت کتابیں اگر نہ ہوں تو ہم سارے سن سن کے قرآن کو یاد کر لیں گے پھر ہم میں سے اکثریت حافظ لوگوں کی ہوگی تو بہرحال سہولت کے لیے قرآن کو لکھا گیا ہے لیکن لکھنے کے بعد ہم اس کو یاد نہیں کرتے زبانی تھوڑے لوگ یاد کرتے ہیں تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ اس وقت ہمیں قرآن حکیم کی دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں دیکھیں ہر طرف قرآن ہی قرآن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے بالقرآن خاف کہ جو اللہ کے وعدہ وعید سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کی آیات کے ذریعے دعوت دیں قرآن خوبصورت انداز سے حضور پڑھ کے سناتے تھے پتھروں پر اور کافروں پہ اثر ہو جاتا تھا یعنی دعوت کے طور پہ دعوتنی اب وہ چیز ہے نہیں تو مسلمان کیونکہ زوال میں جا رہے ہیں تو ہم نے دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا دنیا کے پیچھے اندھے ہو کے لگ گئے اور قرآن حکیم کو جو اس کا حق تھا نا کہ اس کو سیکھتے سمجھتے آگے پھیلاتے ہر ہر بندہ عالم ہوتا لیکن وہ بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ آجز خصوصی طور پہ آپ لوگوں کو تلقین کرتے ہی رہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو سیکھو سمجھو آگے پھیلاؤ اور قریب قریب آ جاؤ ہلنے میں حرکت میں برکت ہوتی ہے اب اور آ گیا اب لا آتے ہو تو اتنا زیادہ آ جاتے ہو کہ بس انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جگہ عطا فرما دی ہے اب اس کی تعمیر بھی شروع ہو گیا اب وہاں مجلے سے ذکر کیا کریں ان تو اس وقت ضرورت ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ لوگ یاد کر کے اس کو اس کے ذریعے دعوت دیں اور قرآن حکیم سکون کی کتاب ہے تو جتنا مرضی پریشان ہے وہ اگر دو تین پارے قرآن کے پڑھ لینا تو بغیر سمجھے بھی پڑھ لے تو اس کو سکون مل جاتا ہے اگر وہ سیکھ سمجھ کے غور و فکر سے پڑھے تو اس کو کتنا سکون ملے قرآن کے اب بھی موجزات رونما ہو رہے ہیں ارے باسر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ نے قرآن کا کوئی موضاء دیکھا میں نے سات سال کے بچے کو یاد ہونا یہ بھی ہے اور 90 سال کے آدمی کو یاد ہو جانا یہ بھی موجود ہے یہ لگا دو تو اصل حقیقت میں قرآن حکیم ایمان یقین کی کتاب ہے اس سے بندے کا ایمان یقین بنتا ہے میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جب کبھی ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ایمان یقین ذرا کمزور ہوتا ہے ہم تو قرآن کے دو چار پارے پڑھتے ہیں غور و فکر سے سوچتے ہیں یا کوئی آیت کا ورد کرتے ہیں تو ایسے ایمان جو ہے پھر دل سینے کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کلمہ قرآن اور اچھی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے سب سے پہلے تو کلمہ ایمان یقین پہ محنت کرنی چاہیے صحابہ کا قول ہے تعلم المان ثم تعلم القرآن پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا اور ایمان بھی سیکھنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تو ہو جائیں گے قانونی مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن جنونی مسلمان اس وقت ہوں گے جب قربانیاں دیں گے قانونی مسلمان تو کلمہ پڑھ کے ہو گیا پہلی میں داخلہ لیا اب آپ نے ایم اے کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پہلی میں داخلہ لینے سے تو ایم اے نہیں ہو جائے گا نا سولہ سال قربانیاں کریں گے تو ایم اے ہوگا اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے سے آپ قانونی مسلمان تو ہو گئے اب جنونی مسلمان اس وقت بنیں گے جب آپ کے اوپر پورا اس قرآن کا ایمان کا رنگ چڑھ جائے گا اس کے لیے محنت چاہیے حدیث میں نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دیوانہ نہ دیوانہ ہو گیا جی ہاں اللہ کے پیچھے دیوانہ ہونا پڑتا ہے حضور کو لوگ جادوگر مجنو دیوانہ نہیں کہتے تھے تو کتنے لوگ دنیا کے لیے دیوانے ہوئے ہوئے تو کیا آپ اللہ کے لیے دیوانے نہیں ہو سکتے اور پھر دیوانے ہی کام کرتے پھر وہ قربانی کرتے ہیں اپنا جان مال وقت ہر چیز لگا دیتے یہی تو, یہی تو ہے اور اسی لیے ہم نے مدرسے کے باہر یہ سلا مات اللہ رب العالمین کہہ دیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لئے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی تو اس وقت ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے مسلمان اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے بزنس مین ہے کوئی ہے لیکن دین کی دعوت دینا اس کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے باقی چھوٹی ذمہ داری ہیں کہ رزق کمائے کھائے پیے یہ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن دین کی دعوت دینا نماز کی دعوت دینا بے عمل مسلمانوں کو باعمل عمل بنانا پیار سے محبت سے یہ سار بندے کی ذمہ داری ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے بس اپنی عزت بچاتے پھرتے کسی جگہ آپ دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں جی لڑائی ہو جائے گی بھائی لڑائی کیوں ہو جائے گی آپ پیار سے محبت سے اس بات سمجھائیں لڑائی کیا ہو جائے گی آپ تلوار چلانے کا بھی حکم ہے ہاتھ سے لڑائی کرنی تو چھوٹی چیز ہے گردن اڑا دینے کا بھی حکم ہے مجھے لڑائی ہو جائے گی لڑائی نہیں ہوتی ایسے نفس آپ کو ڈرا ہے ایک موقع آتا ہے حکم ہوتا ہے کہ تلوار لے کے جو کافر کلمہ نہیں پڑتا یا اس کو کہو کہ قرآن جیسی کہ ایک صورت بنا دو نہیں بناتے تو پھر جنگ کرو ہمارے سے ہمارا okay, کہ قرآن حق ہے کلمہ حق ہے ہم سچے تو طریقہ تو یہی ہے کہ پیار سے محبت سے سمجھائیں اگلے کو بندے کو بات جو بندہ گڑ سے مر جائے زہر دینے کی ضرورت نہیں اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ملکوں کے ملک مسلمانوں کو تنگ کرے ذلیل کرے تو پھر ان سے لڑنے کا بھی حکم ہے کہ آ جاؤ پھر میدان میں کیونکہ حضور نے ستائیس جنگیں لڑی ہیں اسی لیے میں مختلف علماء کو طلبہ کو یہ کہتا رہتا ہوں آج کل دعائیں کرنا اور طویل لکھنے کا بڑا رواج ہو گیا جس بندے کو دیکھو حضرت دعا کر دیں بس طویز لکھ دیں دعا کر دیں میں کہتا ہوں حضور مدینے میں بیٹھے دعائیں کرتے رہتے طویز لکھتے رہتے تو فتح ہو جاتی حضور ستائیس جنگوں میں خود تلوار لے کے گئے کافروں کے مقابلے میں تو آج حضور کا طویز نہیں چلتا تھا حضور کی دعائیں نہیں قبول ہوتی تھی تو آج طویزوں اور دو پہ لگے ہوئے بھائی کوئی ہاتھ پلہ مارنا پہننا کچھ کرنا پڑتا پھر بات بنتی ہے دنیا کے بارے میں تو آپ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں کبھی ہی دین کے لیے بھی آٹھ گھنٹے لگائے ایسے ہی تو ایمان نہیں آئے گا ایک مجلے سے ذکر بعد ہوتی ہے, اس میں نہیں آتے کئی دو کئی کئی مہینے بعد آتے ہیں تو ایسے پھر گھر تو آپ کا کوئی نہیں دین سکھانے آئے گا یہ تو کچھ حل حرکت کر, کریں گے حل جل ہل جل کریں گے تو بات بنے گی اب اور تو کوئی ہے نہیں ذریعے کہ کس طریقے سے ہم بات کو سیکھیں دین کو سیکھیں تو جہاں آپ کو اطمینان ہے تسلی ہے تو وہاں آنا جانا چاہیے بہت سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جی فرصت ملے فرصت ملے فرصت کبھی نہیں ملتی یاد رکھیں فرصت نکالنی پڑتی ہے کاموں کو آگے پیچھے کر کے فرصت نکالنی پڑتی ہے اگر اس انتظار میں رہے کہ فرصت خود ہی مل جائے تو پھر جاؤں گا کبھی فرصت نہیں ملے گی دو ہی آدمی فارغ ہیں جو ہسپتال میں بیمار پڑا ہے وہ فارغ ہے یا جو قبر میں پڑا ہے وہ فارغ ہے باقی ساری دنیا مصروف ہے اسی مصروفیت میں سے وقت نکال کے دین کو سیکھنا ہے ایمان کو سیکھنا ہے قرآن کو سیکھنا ہے پھر بات بنے گی اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بندہ دعوت کی نیت کر لیتا ہے نا کہ میں نے دین کی دعوت دینی ہے اس کے لیے اللہ تعالی پھر بڑے انتظامات فرما دیتے اس آجز کی شروع ہی سے آٹھویں دسویں سے میں دعوت دیتا تھا لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے اور تانے بھی مارتے تھے اور دوست تو دنگ کرتے ہی ہوتے لیکن ہم بھی دعوت دیتے رہتے تھے دیتے رہتے رہتے تھے تو ہر بندے کو دعوت کا ذوق ہونا چاہیے جیسے ہمارے حضرت شیخ بھی ہیں دائی بھی ہیں ان کے اوپر دعوت کا بڑا غلبہ ہے یعنی انہوں نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی گو میڈیا میں نہیں ہے وہ لیکن میڈیا سے زیادہ کام کر رہے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ لوگ حضرت شہر جدید میڈیا کو استعمال نہیں کرتے لیکن پرانی طرز پہ پر کام کرتے ہیں کیونکہ جو بندہ گھر گھر جا کے محلوں میں جا کے مسجدوں مدرسوں میں جا کے خود جا کے بہ نفس نفیس دعوت دے گا تو وہ جدید میڈیا تو بےچارہ وہ دعوت نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ کے دشمن اور آپ کے حاسد آپ کے اگلی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اگر آپ ایک دم اوپن ہو جائے اوپر تو قربانی والا بندہ ہو قربانی کے ذریعے دعوت دے آ جائیں تاکہ اور جگہ ہو جائے تھوڑی سی آگے تو اس لیے ہر بندے کو دائی بننا چاہیے اور اس کے لیے وہ موقع کی مناسبت سے دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعوت دیں ہم اس میں بڑی کمزوری دکھاتے بلکہ مداحنت اور سستی کرتے اور صرف عزت بچاتے مسئلہ صرف عزت کا ہوتا ہے اب ایک جگہ دعوت دینے کا موقع ہے ہم کہتے ہیں مخالفت ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے کو دعوت دینے سے محروم کر دیتے اب شادی کے موقع پہ ہم جاتے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے وہاں دعوت کا موقع ہوتا ہے دعوت نہیں دیتے ہیں دعوت نہیں دیتے اور سے آدمی ہو جائے گی خدا کے بندو پندرہ منٹ تقریر کرتا تیری بیٹری اتنی لو ہو گئی ہے کہ تو کر ہی نہیں سکتا تیری بیٹری چارج ہوتی نا تو پونا گھنٹہ تقریر کرتا بڑی مشکل سے تو لوگ آتے ہیں جمعے میں تو پندرہ منٹ گھڑی دیکھتے ہیں ایک منٹ اوپر نہ ہو جائے بدہزمی ہو جائے گی یار کوئی اچھی بات سن لیں گے تو خدا کے بندو دین کی دعوت تو پورا ہفتہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور ایک گھنٹہ دعوت دینی چاہیے لوگ ویسے تو قابو آتے نہیں ہیں یہ سستی غفلت ہے کہ ہم دین کی دعوت میں سستی کرتے ہیں اصل میں دعوت سیکھی نہیں نہ ہوتی بیٹری چارج نہیں ہے اب اتنی لو بیٹری ہے تو بس خو تمہارے حضرت سے کسی نے پوچھا جی حج پہ جاتے ہیں شروع میں تو بڑا شوق ہوتا ہے دو تین دن میں ہی وہ شوق کم ہو جاتا ہے حضرت فرمایا تمہاری بیٹری اتنی تھوڑی چارج ہوئی تھی تو وہ بیچاری دو تین دن میں ہی ڈاؤن ہو گئی اسی طریقے سے ایمان کی بیٹری بھی چارج کرنی پڑتی ہے اور یہ بڑے بڑے مشائق سب خلوت میں بیٹھ کے ذکر فکر خوب کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں میں خود جب آپ لوگ آتے ہیں تو عصر مغرب کے درمیان بلکہ ایک دو دن پہلے ہی سے میں آپ لوگوں کے لیے تیاری کرنی شروع کر دیتا ہوں اور اثر مغرب کے درمیان تو میں خصوصاً تیاری کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو کوئی دین کی بات بتانی ہے کیونکہ اس کے لیے پورا رجوع اللہ کرنا پڑتا ہے تیاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمل طور پہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ وہ باتیں میرے دل دماغ میں ڈال دے جو میرے اور ان لوگوں کے فائدے کی ہیں جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے نا تو آپ پھر ڈھنگ سے بات نہیں بتا سکتے لوگوں کو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی اب دیکھو نا کتنے لوگ بغیر کل میں کافر ہو کے مر رہے ہیں. ہمیں پرواہ نہیں کبھی سوچا ہی نہیں تھوڑا سا ادھر کو اور ہو لوگ اس طرف جگہ ہے آپ ادھر کو کریب ہلو ہلنے میں برکت ہوتی ہے عورتیں دوسرے کے ساتھ لگ جائے تو شور کرتی ہوں. کہ تم کیوں میرے ساتھ لگ گئی مردوں میں بڑا ہمت ہوتی ہے صبر ہوتا ہے اب ہم نے پہلے فکر ہوتا تھا اب آپ لوگ ایک دم اس دفعہ زیادہ آ تو اب تو ماشاء اللہ ہماری وہاں جگہ بننی شروع ہو گئی ہے اتوار والے دن ہم نے اس لیے وہیں مجرے سے ذکر رکھی ہوئی ہے اور بہت اچھی اللہ نے ہمیں جگہ دے دی ہم شکر بھی ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے الحمدللہ للہ اللہ کل لحال. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مزاج دائیاں بناؤ چوبیس گھنٹے دعوت دعوت تو قومی لے لمبا نہارا نبیوں کی یہ شان ہے دن کو بھی رات کو بھی دعوت دیتے اور دائی میں اتنا غم اور درد ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بات ہٹ کر جاتی اگلے کے اوپر وہ ایسے غم سے دعوت دعوت دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات اثر کر دیتی لیکن ہمارا ہاں مزاج ہی نہیں دعوت والا ہم یہاں ہاں دو تین بندے بیٹھے جو دعوت دے سکتے ہو ورنہ سارے بس کیونکہ دعوت سکھائی نہیں جاتی حتیٰ کہ مدرسوں میں انہیں بھی دعوت نہیں سکھاتے اور نبیوں کی شان ہی دعوت ہے جب اللہ کسی نبی کو نبوت دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے دعوت دو حضور کو حکم ہوا پہلے رشتہ داروں کو دعوت دو پھر آگے مکہ والوں کو دعوت دو پھر وہ پوری دنیا میں دعوت پھیلا دی اور یہی اب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ سب پکی بات ہے کہ جو بندہ دین کی دعوت دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں میں سے اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا نوکر ہو جاتا ہے نوکری کرتا ہے اللہ کی تو جو اللہ کی نوکری اخلاص سے کرتا ہے تجربہ ہے ذاتی کہ جب ہم نوکری کرتے پچیس تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی اور جب سے دعا کی یا اللہ اپنی نوکری عطا فرما دے اب الحمد للہ الحمد ختم ہی نہیں ہوتی اتنا کچھ اللہ دے دیتے ہیں حالانکہ ہم صحیح طریقے سے کر نہیں رہے جیسے کرنا چاہیے لیکن ہمیں ایسا ہم اسباب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مصبب کی طرف نہیں دیکھتے اللہ کے کیا مسئلہ ہے درندوں پرندوں چرندوں کو دیتا ہے تو مسلمانوں کو نہیں دے گا لیکن ہم اعتبار نہیں کرتے اللہ پہ ہم کہتے ہیں بس کمائیں گے تو کھائیں گے دیکھ لو صحابہ نے جنگیں لڑی اللہ کے راستے میں دور دور تک گئے دیکھ لو اللہ نے ان کو کیا کیا کچھ دے دیا اس لیے دعوت والا مزاج بنانا چاہیے دعوت والا مزاج کہ جہاں بھی موقع ہو دعوت ہو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا فرما میں حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دینے والا بن جاؤں لیکن مزاج دعوت والا ہونا چاہیے اور یہ پوچھ گچھ ہوگی یہ نہیں کہ چھوٹ جائیں گے کہ بس جی ٹھیک ہے اپنا کلمہ نماز روزہ کر لیا نہیں نہیں پوچھا جائے گا تیرے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا تو روک سکتا تھا کیوں نہیں روکا خود نماز پڑھتا تھا دوسروں کو کیوں نہیں دعوت دی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمائے فرما ہے تو میں سے اسپیشل ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا ہر وقت فل ٹائم جاب ہر وقت وہ دین کی دعوت ہے یا مرور بالمر فلوم نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو یہ کامیاب لوگ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاب بالمعوف وطن ہونا انل نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو ایمان یقین اللہ پہ رکھتے ہو تو اگر ایمان یقین کمزور ہو جائے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے برائی سے منع کرنا چھوڑ دے تو ہم الٹ بدترین بن جائیں گے پھر یقین کریں اس وقت لوگ ترس رہے ہیں کہ کوئی صحیح قسم کا بندہ آئے ہمیں لوجک کے ساتھ صحیح طریقے سے دین کی دعوت ہے ہم کلمہ پڑھ لیں گے لیکن ہم دعوت ہی نہیں دیں مزاج ہی نہیں بناتے کہ دعوت دینی ہے ہم اصل میں اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اب اللہ نے صاف حکم دے دیا کن تم خیر امتر جلنا جو دعوت نہیں دیتے یقین کرے وہ پھر خیرہ اما کے اندر سے وہ اپنے آپ کو نکالتا ہے اس لیے دعوت داوت دعوت کھانے <laughs> کی تو دعوت پہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کلمے کی دعوت پہ یہ کھانے کی دعوت سے کم ہے تو حالانکہ دائی تیار کرنے چاہیے اور یاد رکھو جو جس کو دعوت کا جنون ہو جاتا ہے نا اس کو پھر اللہ علوم و معرف بھی دے دیتا ہے عمل بھی دیتا ہے اخلاص بھی دے دیتا ہے جو جو اس کی ضرورتیں ساری پوری کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ عطا فرما دیتے تو کہ یہ نبیوں کی ایک نبی کی سنت نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی سنت ہے دعوت دینا ہم اپنے نبی کی بھی سنت ادا کرتے ہیں تمام نبیوں کی یہ سنت ہے لیکن مؤثر انداز سے دعوت دینی چاہیے ایسے انداز سے دعوت ہے کہ دوسروں کے دلوں پہ اثر کرے تو اس کے لیے پھر بندہ ذکر فکر کرے دعا مانگے اللہ کو منائے نفل پڑھے کہ یا اللہ میں نے دعوت دینی ہے میری زبان میں تاثیر پیدا فرما لے تو اس وقت دعائی تیار کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً علما کرام کو تو درسے قرآن کا بہترین انداز آنا چاہیے ایسے انداز سے درس قرآن لیں کہ لوگ سننے کے لیے آئے لیکن ہم دعوت ہی نہیں دے رہے سبحان اللہ اللہ نے کتنی خوبصورت انداز سے بتایا رو بھائی یہ سارے موبائل بند کر لے میری مجلس میں نہ موبائل نہ کھولو یہ کیا موبائل فوبیا ہو گیا ہماری قوم کو اس اللو کے چرخے کو مسجد میں بھی لے جاتے ہیں ہر جگہ لے جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کئی قبر میں بھی لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں کبھی ہی قبر میں بھی ایک ساتھ موبائل ہو ہے <coughs> جی وہ کیا کفن کی جیب میں موبائل ڈال لے اللہ کو وکیلا بھائی مسجدوں میں تو بند ہو جانے چاہیے نماز میں تو بند ہو جانا چاہیے نہیں بند کرتے عید والے دن میں نے, وہاں میں, بیان کیا. میں نے زبردست اس کے خلاف بیان کیا کہ گندے گانے چل رہے تھے میں نے حالانکہ زبردست وہ کیا پھر والد صاحب خطبے میں خوب ناراض ہوئے لوگوں بیٹے جی حضرت نے بھی کہا کہ اس کو بند کر دو میں نے بھی کہا تو تم پھر بھی نہیں اس کو بند کرتے نماز میں کس کا فون سنوں گے بے تم اور یہ آدام میں شامل ہوتا ہے کہ جب کسی درس قرآن میں جائے کسی اللہ والے کے پاس جائے اس موبائل کو بند کر کے جائے آپ لوگ چل کے آئے ہیں میں بھی اپنا وقت فارغ کر کے بیٹھا ہوں تو ایسے وقت میں بھی جو تم موبائل کھلا ہوگے گھنٹیاں بجیں گی کتنی بری بات ہے تو آدام میں شامل ہے جب موبائل نہیں ہوتے تھے تو پھر بچے نہیں پیدا ہوتے تھے کام نہیں چلتے تھے ہمارے اور یقین کریں اس سے پریشانی بڑھ گئی ہے ٹینشن ڈپریشن لوگوں کی بڑھ گئی ہے میں تھوڑی دیر موبائل کھولتا ہوں نا گھنٹہ آدھا گھنٹہ فون آنے شروع ہو جاتے ایسے ایسے فون آنے لگ جائے میں بند کر دیتا ہوں اس کو میں نے کہا جس کو بڑا عشق ہے تو وہ خود ہی آ جائے میرے پاس کیونکہ فون پہ لوگ سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں وہ جی حضرت میں ملنا چاہتا ہوں ٹائم بتا دیں پھر ایک مسئلہ مجھے بتا دیں یہ بتا دیں وہ بتا دیں بھائی تو ملنے آ رہا ہے تو میرے پاس آ کے پوچھ لینا ہم سہولت پسند ہیں سب کچھ وہاں میں کراچی میں تھا تو وہریک والے مولانا فاروق صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ آج کراچی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم رضائیوں میں پڑے رہے مزے سے سوتے رہے لیکن جب جنت میں جائیں تو سب سے پہلے ہم بھارت میں جنت میں گھس جائیں تو پھر میں ایسے نہیں ہونا کہ رضائیوں میں پڑھے رہے اور مزے کرتے رہے اور جنت میں بھی سب سے پہلے آپ ہی چلے جائیں یہ تو قربانی پہ جنت ہے جتنی قربانی کریں گے اتنا پھر آگے ملے گا کچھ تو اس لیے بھائی وقت فارق کرنا پڑتا ہے او جی حضرت بجل سے ذکر میں آنے کے لیے فرصت نہیں ملی کیسے فرصت نہیں ملی بھائی آپ کی نظر میں اہمیت ہی نہیں تھی تو اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو واقعہ سنایا نا حضرت مفتی رشید جو رشیدوں اخبار والے تھے متقی مفتی تھے وہ تو ایک شگرد آیا تو سال بعد حضرت نے کہا بھائی ملنے نہیں آتے حضرت بڑا مصروف ہوں بیوی بی بی بچے بس محبت تو آپ سے بڑی ہے وقت نہیں ملتا کہ ملنے آ جاؤں تو حضرت تو بڑے پھر کھلے تھے ان کہا بیوی بی سے کتنی کتنے دنوں بعد ملتے کہا جی روز ملتا ہوں تو کیا پھر بیوی جتنی مجھے بھی اہمیت دے دو تو مجھے بھی روز ملنے کے لیے وقت نکل آئے گا کہا تم تو بیوی جتنی بھی مجھے اہمیت دے رہے بیوی جتنی بھی میرے سے محبت نہیں تو کیسے وقت ملے گا تو سال بعد آ رہا مجھے ملنے بات ایسی ہے کہ محبت بڑی ہے وقت نہیں ملتا کیا محبت ہے یار جھوٹ ہے یہ محبت ہوتی محبت ہے پکی تمہیں بیوی سے دیکھیں روز کیسے اس کا تباس کرتے ہیں اور جب تک بیوی کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو تم منافق بن جاؤ گے اسی لیے میں کہتا ہوں بلے پہنچا دے خا ایک آیت آ دی اور یہ آیت آگے پہنچائے ہر ہر بندے کو اللہ فرماتے کو انکان آب آؤ کم آ بناؤ کم کہہ دو اللہ فرمانے کہہ تمام انسانوں کو بتا دو کہہ دو اگر تمہارے باپ اگر تمہارے باپ کی محبت تمہیں زیادہ ہے اللہ کی محبت سے بیٹوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے جی بھائیوں کی محبت زیادہ ہے بیوی کی محبت زیادہ ہے خاندان کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت سے وہ ہا اور وہ مال جو تم نے کمایا اس سے زیادہ محبت ہے اللہ سے تجارت تقشون کسادہ وہ تجارت جو تمہیں جی گھاٹے پڑنے کا جس کا خطرہ ہے اس تجارت سے اللہ سے زیادہ محبت ہے مساک وہ مکان جو تمہیں پسند ہے ان سے زیادہ محبت ہے اللہ سے من اللہ, فی یاتی اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبت اللہ سے زیادہ محبت ہے جی رسول سے زیادہ محبت ہے اور اگر جہاد سے ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر لَا الْقَوْمَ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے جو دنیا کی گھٹیا چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رسول جہاد سے کم محبت کرتے ہیں تو آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کوئی تجارت میں پھنس گیا کوئی بیوی میں پھنس گیا کوئی کسی چیز میں پھنس گیا اس لیے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں سے یہ ای ایک عید یاد کرو اور اس کو ہر رقط میں پڑھو چلتے پھرتے اس کو پڑھو تاکہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو کہ آپ کہاں پھنسے یہ بیوی بی تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی یہ مال و دولت کی محبت تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی اللہ بڑی حیرت والے ہے وہ کہتے ہیں کہ میری محبت سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے اشد فرمایا کہ مومن کی یہ ڈیفینیشن ہے تعریف ہے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہوتی ہے ڈگری کی محبت ہو اور ہم دیکھ اپنا جائزہ لے کے ہماری محبتیں کسی کی خاندان سے زیادہ محبت ہے جی ہماری برادری یہ کہتی ہے اللہ کا حکم یہ ہے اس کی برادری یہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر کبھی تو میں تو کبھی کبھی ایسا سمجھ لوں کہ جیسے ہم منافق ہیں یقین کریں لگتا کہ ہم منافق ہیں ایک بندہ ہمارے حضرت کے پاس آیا کہیں ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو صحابی ہوتے حضور کے زمانے میں ہوتے صحابی ہوتے حضرت نے فرمایا تیرا جو عمل ہے جو تیری ہیں تو ہوتا تو منافق ہوتا نماز تو پڑھ نہیں سکتا تیرا حال اور ہے اور تو کدھر سے صحابی ہوتا ہے تو اس زمانے میں پیدا ہو گیا دجال کے زمانے میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں تو کیا ہوتا تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے قربانی قربانی قربانی اگر کہنا دین کا دوسرا نام کیا ہے قربانی دین کا نام ہے جو جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ ایمان یقین بڑھا دیتا ہے اس لیے ہمارے تبلیغ والے دوست کہتے ہیں بھائی اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگاؤ گے قربانی کرو گے پھر ایمان بنے گا یہ جو رسمی ایمان ہمیں ماں باپ سے ملا ہے نا اس سے نہیں بات بنتی حقیقی ایمان چاہیے رسمی ایمان نہیں حقیقی ایمان یا آئیو اللہ دین آ من اے ایمان والو ایمان لاؤ جدد حدیث میں آتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کروا مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کا دل ڈر جائے کہ اس اللہ کی ہم نے کہیں نافرمانی تو نہیں کر دی جب قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبھی ہے اگر اللہ کا نام آئے اور دل نہ ڈرے قرآن پڑھا جائے آپ کا ایمان زیادہ نہ ہو تو آپ منافق ہیں پھر آپ کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اندر سے یہ منافقت نکل جائے اسی حال میں میرے دوست مر گئے تو بہت برا حال ہوگا ہاں پھر منت ترلے کریں گے اللہ کی کہ اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے میں مومن بن کے آؤں گا من یا اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا میں مومن بن کے آؤں گا نو چانس کوئی چانس نہیں ملے گا تو اس لیے آج اس ایمان کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان دے دیا اور قرآن جیسی عظیم و شان کتاب دے دی لے کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے دیکھ لو اتنے دوست بیٹھے ہیں کہیں وہ دو چار بندوں کو قرآن آتا بھی ہے لیکن قرآن اندر نہیں اترا دل میں نہیں اترا گلے تک ہے قرآن کے اندر گہرائی میں نہیں گئے اس ذکر بے شک اس قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کے سینے میں دل ہے اب دل ساروں کے سینے میں دل نہیں ہے اس دل کو اللہ دل نہیں مانتے اہلے دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو خدا کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل نہیں ہے وہ سل ہے پتھر ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگا وہ ایمان کا مزہ پائے گا تو آج یہ جو ہم رسمی مسلمان ہیں نا کہ رسمی ماں با مسلمان ہم بھی مسلمان اور اندر کوئی درد سوز تڑپ غم کچھ بھی نہیں خالی پھر رہے گورے بدن سینے میں کالے پتھر لے کے پھر رہے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہی نہیں اپنے ایمان کا ایمان کا فکر ہونا چاہیے بھائی یہ کروڑوں روپے سے قیمتی چیز ہے کتنی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا اور زیادہ ایمان یقین بن جائے اور ہر وقت اس کی فکر کریں میں اسلام آباد میں کہیں بیان کر رہا افسر یہ افسروں ان کے اندر بڑا فرونیت آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی ہماری سروس ہے اور اتنا ہمیں بونس مل رہا ہے اور چالیس ہماری تنخواہ ہے تو میں نے بیان کرتے کرتے کہہ دیا کہ یہ کلمہ کروڑوں روپے قیمتی ہے ایک افسر صاحب کہنے لگے کہ آپ کو پتہ کروڑوں کتنے میں نے کہا ہاں پتا ہے کہ لگے پھر آپ ہمیں تو مفت میں مل گیا گور کلمہ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کروڑوں کیس سے کینتی ہے میں نے کہا آپ کو مفت میں مل گیا نا اس لیے قدر نہیں مفت کی چیز کی قدر نہیں بلال حفشی سے پوچھو ایمان کی کیا قدر ہے جس نے پتھر کھائے اور ریت پہ ڈال دیا اور لوگوں نے ان کو مارا ہے تمہیں کیا پتا پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہا میں نے کہا ایک میز پہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے رکھ دیتا ہوں دوسری میز پہ ایک کروڑ روپیہ رکھ دیتا ہوں اب دونوں میں سے ایک انتخاب کر لو یا کلمہ لے لو یا کروڑ روپیہ لے لو بتاؤ کیا لوگ کیا چھوڑو گے چل گئی جو مرضی ہو جائے کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے تو میں نے کہا ثابت ہو گیا نا کہ آپ نے کروڑ روپے کو لات مار دی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑا تو کلمہ کروڑ روپے سے قیمتی ہوا کہ نہیں کون سا پارا ہے؟ تیسرا یا چوتھے پارے کے آخر پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر زمین بھر کے بھی مجھے سونے کی دیں تو قیامت والے دن میں پوری زمین بھر کے سونے کی لے کے بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا اتنا قیمتی کلما ہے کہ پوری زمین سونے کی اللہ نے ایمان کی شرک سے بچا لیا ایمان کی قدر و قیمت عطا فرما دی اور دوسروں کے ایمان کی فکر کی کہ یار اس کا ایمان یقین بھی بن جائے جب دوسروں کی فکر کریں گے تو اپنا ایمان بنے گا جو دوسروں کو جہنم سے بچائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے جو دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے گا اللہ اس کو پہلے جنت میں ڈال دے تو آج اس فکر کی ضرورت ہے کڑنے کی ضرورت ہے بہت لوگ جی ہم کیا کر سکتے ہیں اگر لوگ گناہ کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں کافر مار رہے ہیں منافع ہو کے مارے ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ کو چاہیے دعوت دیں زبان سے دعوت دیں کردار سے دعوت دیں گفتار سے دعوت دیں رفتار سے دعوت دیں کسی نہ کسی طریقے سے دعوت دیں اگر دعوت نہیں دے سکتے تو آپ دعا بھی نہیں کر سکتے رو بھی نہیں سکتے یار کوئی تھانے دار پکڑ کے لے جائے گا اگر آپ اللہ کے لیے روئیں گے اور دعا, دعا, دعا کریں گے کہ یار اللہ میرے میں اتنی طاقت ہے طافرما میرے ایمان میں کہ میں دوسروں کا ایمان بچا لوں لیکن ہم تو اس کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے اپنی بس کھا لیا پی لیا سو لیا کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے بس یہی کمال کیا تو ہر بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے حضرت مولانا یوسف جو تبلیغ والے تھے وہ فرماتے تھے اس وقت من حیثل قوم ہم مجرم ہیں یہ کافر گرے بان ہمارا پکڑیں گے کیا تمہارے پاس کلمہ اور ایمان تھا کلما قرآن تھا تم نے ہم सब کیوں نہیں پا میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوتا ہوں نا کہ دبئی میں اجتماع ہوا ایک جاپانی مسلمان ہو کے آیا وہ کئی زبانیں جانتا تھا اس نے عربی میں بیان کرتے ہوئے کہا ظالم و عربی تو سارے کھڑے ہو گئے ان کا ہم ظالم کا لفظ تو قرآن میں کافر کے معنی میں آتام ان فلحم القافر فاسک ان کے لفظ آتے پروٹیسٹ کیا احتجاج کیا ہمیں ظالم کا فرق ان کا بیٹھ جو میں سمجھاتا ہوں ان کا نہیں بیٹھتے آپ نے ہماری بےد بھی کی ہے توہین کی ہے ہم نہیں بیٹھتے پہلے سمجھاؤ پھر بیٹھیں گے اب نئے بندے میں ایمان بھی خوب ہوتا ہے اس کو جوش ہوتا ہے ایمان کا اس نے تصویر کے دونوں رخ دیکھے ہوتے ہیں اس نے کہا وہ ظالموں سنو ہم جاپانیوں نے ٹی وی سی آر ڈیش کیبل موبائل پتا نہیں کیا کیا چیزیں بنائی بے حیائی کے سامان بنائے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے ملکوں میں بھی پہنچائیں. تمہارے بازاروں میں بھی پہنچائیں تمہارے گھر میں بیڈ روم میں بھی پہنچا دیں تمہارے مقدس شہروں مکہ مدینے جہاں تک یہ چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تھے ہم نے وہاں تک بھی پہنچا دیں دیمہ پاس کلمہ اور قرآن تھا تم یہی ہم تک نہیں پہنچا سکے آو... آو... آو... بتاؤ ظالم نہیں تو کیا ہو سمم سم بکمن فا لا فاؤنون سارے چپ کر کے بیٹھ گئے اس وقت بن حاصل کو مجرم ہے کہ ہمیں جو درد ہونا چاہیے جو تڑپ ہونی چاہیے جو غم ہونا چاہیے کہ ہائی یہ بغیر کلمے کا نہ مر جائے ہمیں کوئی وہ ہے ہی فکر ہی نہیں حضرت ہاتھ میں عصم رو رہے ہیں بیٹھے کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا کہا میری آج تکبیر اولا فوت ہو گئی تم صرف دو بندے تعزیت کے لیے آئے حضرت کیا ہوا آج تکبیر اولا فوت ہو گئی تو اگر کہنے گا میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو آدھا بخارا اٹھ کے آ جاتا تعدیت کرنے تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت بیٹے جتنی بھی نہ رہی تو oh, uh. آج ایسا ہی ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کا حکم ٹوٹتا کچھ بھی نہیں پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا حالانکہ حدیث میں فرمائے من را منکم منکرن فلیغیر بیدہی فاعلم یستطیف لسانی فاعلم یستطیف فاعلم یستطیف قلب ہی ذالک آزف و ایمان کہ جو کوئی برائی کو دیکھو اس کو طاقت سے ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روکے نہیں تو دل سے اس برائی کو برا سمجھے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ہم تو کمزور درجہ میں بھی نہیں ہوتے بعض اوقات کہ دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتے اور, اور دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتے اب جو بندہ شیخ فرماتے ہیں جو دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا قرب قیامت میں حدیث شریف میں آتا ہے صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہو جائیں گے یعنی ایسی باتیں کریں گے جو کفری باتیں ہوں گی اس لیے وہ دور آ گیا اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بڑی فکر ہونی چاہیے کہ اعلیٰ ایمان بچا دے شرک سے بچا دے ایمان بچا لے اور شرک کی دو بڑی بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ بند بندہ غیر اللہ کو پکارے اور ایک ہوتا ہے کہ ریا اور دکھاوے والے عمل کرے یہ خفیہ شرک ہے حدیث میں فرمیا مجھے, مجھے اپنی امت پر خفیہ شرک کا فکر ہے اور فرمائیں یہ خفیہ شرک پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ کالی رات ہو کالی چٹان ہو اس پر کالی چونٹی چل رہے ہو جتنا اس کا دیکھنا مشکل ہے اتنا یہ ش... خفیہ شرک کو اپنی زندگی میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی اللہ والا شیخ ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ کر بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں کہاں گڑبڑ ہے کہاں آپ ریا اور دکھاوا کر رہے ہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اس لیے ہر وقت ایمان یقین کی دعوت کی ضرورت ہے اور یاد رکھو ایمان یقین بن جائے نا بندے کا تو عمل خود بخود آ جاتا ہے ایک ایمان یقین بنا لو عمل خود بخود آتا ہے اس لیے قرآن حکیم جگہ جگہ اصحاب الجنہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اور آجزی انکساری اختیار کرتے ہیں وہ جنتی ہیں پھر فرمائی سیام الرحمان بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں کسی ان الذين امنوا وعمل السالحات. میں اپنے حضرت سے پوچھا کہ کبھی قرآن میں ترتیب بدلی ہے کہ عامل الصالحات ہوا آیا ہو فرمایا کسی جگہ بھی قران میں نہیں ایسا ایسا ہمیشہ پہلے ایمان کا تذکرات ہے پھر عمل کا تذکرات ہے یعنی ایمان یقین بن جائے تو عمل خود بخود آتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین ہو ہر حال میں کوئی مصیبت آئے کوئی تنگی آئے کوئی مشکل آئے کوئی مخالفت ہو آپ کا رجوع اس کی طرف ہو اللہ, اللہ دیکھیں پھر اللہ مدد کی آتی ہے کہ نہیں اب ہنسے تو مانتا تو خلول ولما یا تو کم وصل اللہ <تصفيق> کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم نے کہہ دیا میں ہم ایمان لے آئے ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں پہلے لوگوں کو بھی آزمایا مست ہو کہ ان کو مصیبت تکلیف نے چھوا یہاں تک کہ اللہ نے اللہ رسول اور ساتھ والے سے ان کے صحابہ پہلے زمانے کے لوگ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی گھیرا پڑ گیا چاروں طرف سے اس وقت اللہ نے اشارہ کیا کیا اللہ نصر اللہ قریب خبردار اللہ کی مدد کریب ہی ہے تو ہر بندے کی زندگی میں یہ دور آتے غارِ کا کا کا دور، دور، دور، دور، پھر مکی دور, قربانیوں کا دور. پھر مکی قربانیوں مدنی دور فتوحات کا دور ہم کہتے ہیں پہلے فتوحات ہوں پھر قربانیاں دیں گے آخر پہ سوچ بچار کریں گے ہم الٹا گیر چلاتے ہیں حالانکہ جب اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ترتیب نہیں بدلی ہمارے ساتھ بدل دیں گے اس لیے اکبر اللہ نے کہا خدا کی قدرت دیکھو کیا بعد ہے اور کیا پہلے خدا کی قدرت دیکھو کیا بات ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے قربانیاں اور اس سے پہلے غارے ہرا کا سوچو بچار فکر مراقبہ ایسے اللہ کی طرف رجوع اللہ کر کے بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا پھر آپ کی زبان میں اللہ تاثیر ڈال دے گا پھر جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ آپ کو عطا فرما دے گا لیکن آپ تو دعوت کی نیت ہی نہیں کرتے اس لئے ہر بندے کو دعوت دعوت دعوت ہونی چاہیے وہ دن رات دعوت دے اپنی بھی فکر کرے کہ خلوت میں بیٹھ کے توبہ استفار کرے اللہ کی درف رجوع کرے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو خود بھی محنت مجاہدہ کریں فائزہ فراغ فن صاحب کہ جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں پھر بھی محنت مجاہدہ کریں کہ اللہ کے نبی ساری رات کھڑے رہتے ہیں آدھی رات کھڑے رہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں روتے ہیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں حالانکہ نبی کو تو اتنے مجاہرے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ تو پاک صاف ہوتے ہیں لیکن ہم یقین کریں روحانیت میں کوئی بندہ اس وقت تک کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ تہجد کی پابندی نہیں کرتا اور اب ہم تہجد بھی تحجد ضائع ہو رہی ہے میں تو فکر ہی نہیں اس لیے ہمارے مشیک جو بندہ کہتا جی میں یہ کر رہا ہوں وہ کروں فلاں کروں ہم اس سے پوچھتے توجد پڑھتے اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے اس کا طریقہ ہے توجد میں اٹھ کے ذرا اللہ کے آگے کھڑے ہوں اشد وط آؤں اقوام کیلا بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب مٹاتا ہے اور بات بھی پور تاثیر نکلتی ہے جب آپ توجد نہیں پڑھیں گے تو زبان میں اثر ہی نہیں ہوگا یہ ضروری ہے جس دن تحجد چھوڑ جائے ایسے پریشان ہو جائے جیسا آپ کا ہاتھ کاٹ دیا ہے کسی نے اتنا غم ہوگا تب توفیق ملے گی تحجد میں تحج ضائع ہو رہی ہے نہ اپنے شہر کو بتاتے ہیں نہ کسی عالم کو بتاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا کہ مرنے کے بعد تیاری کریں گے موت کی یہ وقت ہے کہ تڑپیں اور دوسروں کو تڑپائیں تو اس لیے ہر بندے کو دعوت کو سیکھنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ میرے سے دین کا کام لے لے مجھے دین کا کام کرنا نہیں آتا یا اللہ تو, تو کریم ہے تو, تو جو چاہے کر سکتا ہے بلال حبشی کو حفشا سے بلایا رنگ کے کالے ہیں جی خوبصورت بھی نہیں ہے اللہ اکبر ان کو دین کا اتنا بڑا دائی بنا دیا کہ موزن رسول بنا دیا حتیم اختر کی صوبت میں بیٹھتے تھے وہ اس واقعے کو بڑا عجیب بیان کرتے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے حضرت نماز کا وقت ہو گیا نماز کھڑی ہونے والی ہے نے فرمائے رسول, رسول سو رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا تو خیر نماز تو نیند سے بہتر ہے تو حضور کو جاگا گئی کہا بلال کیا کہہ رہے ہیں اممہ نے فرمایا کہ بلال یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا انہوں نے کہا نماز کا وقت کھڑا ہے جماعت تیار ہے تو میں نے کہا رسول و نائم رسول تو سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں ساری رات جگتے رہے ہیں تو بلال نے آگے سے کہا و خیر و من النوم نماز تو نین سے بیتے رہے کہا اس جملے کو فجر کی نماز میں داخل کر دو یہ جملہ اتنا اچھا یہ نہیں مائنڈ کیا لو میں سو رہا ہوں اور مجھے یہ کہہ رہے اللہ اکمر کبیرا سلا تو خیر نماز تو نیند سے بہتر لیکن ہم ہم تو ہمیں سوئے ہوئے کوئی جگا دے تو باس یار ہم تو سو رہے تھے یار سوئے ہوئے تھے بوئے ہوئے تو نہیں تھے ایک بندہ ہمارے حضرت کے پاس آیا بلکہ امام حسن بسری کے پاس آیا ہمارے حضرت نے واقعہ بیان کیا جی وہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں فرمایا سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے وہ تو جاگ جاتا ہے مرے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے وہ نہیں جگتا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں موئے ہوئے جو بندہ پھر بھی نہ جاگے تو وہ تو مرا ہوا ہے اس کو تو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سینے سے نکل نہ گیا ہو اور ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نظر آ جائے گا ایمان کیفیات کا نام ہے کہ آپ کے اندر کیفیات کا کیسے ورود ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ اکبر کبیر اسی لیے میں دیکھتا ہوں ایمان میں کمزوری اس وقت آتی ہے جب بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس پہ اس کو روکتا نہیں یا کم از کم کڑتا نہیں ہے کہ اگر کڑے بھی نہ نا تو اس کو اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے تو دوسرا جب بندہ اپنے ایمان کا شکریہ نہ ادا کرے پھر ایمان نیچے چلا جاتا ہے اور تیسرا ایمان کی دعوت نہ دے تو ایمان بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ایمان کا تو, تو یہ تین چیزیں خاص طور پر ہیں ایمان کو بنانے والی کہ ایمان کی دعوت دے ایمان کا شکریہ ادا کرے اور جو کوئی کمی کوتا دیکھے گناہ دیکھے تو اس کو روکے روک نہیں سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے کہ ہائی یہ کیا ہو رہا ہے تب ایمان بچے گا ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کلمہ پاڑ لیا تو اب ایمان آپ کے اندر ہے اب ہمیشہ ایمان ہی رہے گا ایمان اتنی نازک چیز ہے یہ بدلتا بدلتا رہتا ہے کیفیت کی رہتی ہیں اور یقین کرو آپ خود جانتے ہیں بعض کا سینے میں اتنے سے آتے ہیں بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر کدھر گیا ایمان جب شرح صدر ہو جاتا ہے پھر وسل سے آنے بند ہو جاتے ہیں جب ایمان میں جم جاتا ہے پھر شیتان بھاگتا بندے سے وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ہم ارد گرد ماحول ہمارا ہے جی سات دن تو ہم اپنی من مرضی کے گزارتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے مجھے ذکر میں آتے ہیں ایمان تھوڑا سا تازہ ہوتا ہے پھر جا کے ویسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں. تو چلیے بھائی ایمان یقین کی قدر کریں اور یاد رکھیں جس چیز کی نقدری کریں گے اللہ اس چیز کو چھین لیتے ہیں ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں اگر ایمان کی نقدری کرو گے موت کے وقت کلمہ بڑا خطرے میں آ جائے گا اسی لیے اللہ تعالی فرما وبا قدر اللہ حق کا حق ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی میں درس قرآن زیادہ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو جگاتا پہلے ہوں پھر میں درس قرآن دیتا ہوں کیونکہ آپ بھی سوئے ہوئے آئے ہیں ہاں جی سوچتا ہے غافل ہے میں کیا درس قرآن دوں گا تو ذرا جاگ جائیں تو پھر درس قرآن دے پھر سنیں اور سنائیں اس لیے اب میں اس درس کی طرف آ رہا ہوں سور وتی ہے وتیین زیتون وطور سینین. یہ میں جان بوجھ کے ایسا کرتا ہوں پہلے جگاتا ہوں پھر درس دیتا ہوں کہ جاگ کر سنیں اونگتے ہوئے نہ سنیں تو پھر میں وتین انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے انجیر ایک پھل کا نام ہے اور یہ ماشاءاللہ اللہ بڑا طاقتوار حضمے والے لوگ اس کو کھا سکتے اسی لیے مولانا روم نے ایک شعر کہا ہے کہ ہر مرغ کی ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی ہر پرندہ انجیر حدم نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی زیتون کا درخت تیل یہ اتنا فائدے مند ہے کہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو اس کی قسم کھا کے کھا ہوا سینین سین تورے سینا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ تور کی قسم کھائی البلد اور اس امانت والے شہر مکہ کی قسم کھا کے کہاں تین قسمیں اللہ نے کھائی ہیں حالانکہ قسموں کی ضرورت نہیں ہے بغیر قسمیں کھائے بھی اللہ تعالی فضل فرما سکتے ہیں تو فرم اللہ خلق افی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے بہترین تقویم میں پیدا کی ہے لکت خلق انسان احسن تقویم آپ تھوڑی دیر بعد اگر کر لیں پھر نماز کے بعد میں آپ سے کر لوں تو بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے اچھا اس میں بہترین کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں لیکن ایک بہترین تفسیر یہ ہے کہ کئی تو لوگ کالے کلوٹے ہوتے ہیں شکلیں بسورت ہوتی ہیں تو وہ تو بہترین تقویم نہیں ہے اس کا کسی مفسر نے بہت خوبصورت مانا بیان کیا فرمایا کہ بہترین تقویم بہترین انداز میں پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے نا بنانے کی یہ سب سے بہترین پس آنکھیں ناک زبان ہوٹ کان جس جگہ رکھے ہیں نا فٹن کی ہوئی ہے یہ انسان کی فٹنگ بڑی زبردست ہے اب ناک کو ادھر پیشانی پہ لگا دے کو تھوڑا سا نیچے کر دے ہوٹوں کو سائڈ پہ کر دے کانوں کو آگے پیچھے کر دے تو اس کی شکلی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو انسان کو اللہ نے فٹنگ کی ہے فٹن نا یہ فٹنگ اور ترتیب زبردست ہے کہ اس ترتیب کو ذرا آگے پیچھے کرے تو بندے کے بخوف آتا ہے بندے سے اس سے زیادہ بہترین ترتیب کسی نے کی نہیں ہو سکتی تو فرمایا لکل خلق انسان تکلیم کہ بے شک انسان کو اللہ نے بہترین انداز سے پیدا کیے سمر صاف پھر اس کو نیچے سے نیچے پھینک دیا کہ جو نافرمان ہوں گے ہم اس کو ذلیل کر دیں گے نیچے سے نیچے پھینک دیں گے کہ اللہ کے بندے ہو کر بھی اللہ کا کلمہ نہ پڑے ہم ظلی زلیل کر دیں گے بے سکون کر دیں گے اور اگر اللہ کی عظمت کو نہیں مانیں گے تو قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیں گے salihad, ajrun, پھر وہی آ گیا مگر جو لوگ ایمان لائیں اچھے عمل کریں ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا وہی ترتیب ہے آمن و عامل ایمان یقین بناؤ گے تو عمل صالح خود بخود آئیں گے اگر ایمان یقین کمزور ہوگا عمل بھی کمزور ہو جائے گا تو اس لیے ایمان یقین بنانے کی بہت ضرورت ہے ہمایوں کز باد پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جٹلا سکتے ہیں کہ یہ انسان کو بنایا اور انسان کی ترتیب بتا دی پھر بھی انسان اللہ کو نہ مانے تو جو پھر اے اے جھٹلائے گا اس آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلائے میں کون جھٹلا سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ فرماس افلا تب کہ تمہارے جسم و جان کے اندر اللہ کی قدرت جسم بھی موٹا ہو رہا ہے اب جس ریشو سے پاؤں کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں ٹانگوں کی اسی ریشو سے ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو سوڑ بن جائے آگے تک اس کو کون کنٹرول کرتا ہے پورے جسم میں اسی طریقے سے کان ہے سر ہے اب جس ریشو سے ٹانگوں کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں اگر سر کی ہڈی بڑھے تو کرین لائیں گے اس کو اٹھانے کے لیے پھر اب زمین پہ فصل جلدی اگتی ہے چاہیے ہاتھوں کے اوپر بال ہوں یہاں بال نہیں ہے حالانکہ یہاں ضرورت نہیں ہے اس لیے بال نہیں ہے اور جگہ یہاں بال ہیں ہر جگہ بال ہیں ہاتھوں کے اوپر بال نہیں پھر ناک کے اوپر اس جگہ بالوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں بال نہیں ہے جہاں جہاں بالوں کی ضرورت ہے وہیں اگ رہے ہیں کسی بھی انسان کے یہ نہیں ہے کہ ناک کے اوپر ایسے بال اگے جیسے داڑھی کے اوپر ہو گئے ہوئے ہیں. ان کو کون کنٹرول کرتا ہے اللہ تو فرما وفی انف افلا تم رو تمہارے جسم و جان میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے پھر انسان کے اندر ایک روح ہے لوگ کہتے جی اللہ کو دکھائیں تو ہم مانیں گے میں یوں میں نہ بل گئے بغیر دیکھے مانو گے تو ہے ورنہ دیکھ کے تو ہر کوئی مان لے گا اندر ہے جو دیکھ کر نہیں مانے گا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اللہ اپنی ذات کا نمونہ دکھا دیا تمہارے اندر کہ جس طرح رو لطیف ہے تمہاری آنکھ میں ناک میں دل میں آنکھ آنکھ کے اندر رو موجود ہے جب تمہارے اندر دل میں دماغ میں آنکھوں میں بھی روح ہے جب جسم کے سارے حصوں میں آنکھوں میں بھی روح ہے آنکھوں میں بھی روح ہے, بھی روح ہے، حرکت کر رہے ہیں پل کے تو جب وہ تم خود اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے دیکھ سکتے تو اللہ تو روح سے بھی لطیف ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے <laughs> <laughs> سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک چیز تمہارے انگنگ میں موجود ہے آنکھوں نے رو کو دیکھنا ہے آنکھوں میں بنائی بھی ہے سب کچھ ہے ہاتھوں میں حرکت بھی روح کی وجہ سے کر رہے ہیں اردا میں سے کیا نکلتا ہے جسم تو سارا سلامت ہوتا ہے ایک رو نکلتی ہے روح آتی ہے اور نکلتی ہے کسی کو نظر بھی نہیں آتی رو ہم حرکت کر رہے ہیں آبان بول رہی آنکھیں رو موجود ہے جب رو موجود ہے ہر ہر حصے میں موجود ہے ہم نہیں دیکھتے کہ روح کیا چیز ہے اللہ تو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے اللہ کو پھر کیسے دیکھ سکتے اس لیے فرمایا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ دل میں آتا ہے محسوس کر سکتے ہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ اللہ نے جسم جان روح کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی ہمیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو ایمان ہو پھر ارد گرد اتنی نشانیوں پھیلی کسی تک آج تک کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نے بنائے سورج آسمان چاند زمین سمندر میں نے پہاڑ میں نے بنائے بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ سائنسدان اپنے پاس سے میٹیریل لگا کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے کوئی جی اپنے پاس سے تم مٹی سے ایک مچھر بنا دو مٹی بھی اپنے پاس سے لاؤ مٹی بھی استعمال نہ کرو ہم کہتے ہیں مچھر کے پارٹس ہم علیحدہ کر دیتے ہیں آنکھیں دل دماغ مچھر کو دوبارہ جوائنٹ کر دو اس میں روح ڈال دو کوئی ڈال سکتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی نہیں کروڑوں مچھر بنا دیے ایسی ایسی مخلوقات بنا دی بندہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے زمین کے اندر آسمانوں میں سمندروں میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی ہے ان کو دیکھو سوچو کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں کیسے بنانی پھر تمہیں اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی شان کا پتہ چلے گا اسی لیے فرما یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوگار ہوتے ایک بزرگ امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے وہ کسی بادشاہ نے ان کو بلایا ان کو ضد تھی کہ ان کو پکڑ کے جیل میں بند کرنا تو اس زمانے میں زبردستی نہیں کرتے تھے علمی شکست دیتے تھے پوچھتے تھے علمی مسئلہ ہم حضرت آپ سے مسئلہ پوچھیں گے اگر بتائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو جیل میں بھیجیں گے کہاں پوچھیں حضرت کے پاس ایسے اسا تھا ہاتھ میں ڈنڈا اس کے تخت کے آگے کھڑے تھے کہاں آپ بتائیں ایک وزیر نے پوچھا کہ اس زمین کا مرکز کون کو حضرت نے ڈنڈا گاڑ دیا اس کے تخت کے سامنے یہ مرکز ہے زمین کا حصن کا جی وزیر کہنے کا نہیں یہ مرکز نہیں ہے اس نے کہا اگر شک ہے تو زمین کو دونوں طرف سے ناپ لو اب کون ناپے گا وہ چپ کر کے وزیر شیتان آگ سے بنا ہے جانمی جی من نار قرآن میں آتا ہے تو آگ کو آگ سے کیسے تکلیف ہوگی لیکن اس کا جواب بانی نہیں چاہیے عملی جواب دے پریکٹیکلی اچھا پریکٹیکل دے دیتا ہوں ایک مٹی کا روڈا اٹھاؤ کے مرا اس کے سر میں کھینچ کے تو اس کو تو تکلیف ہوئی کرنگا. میں قاضی کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہوں کہا آپ نے خود ہی کہا تھا عملی جواب دو تو میں نے عملی جواب دیا مٹی کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ سے بھی آگ سے تکلیف ہو سکتی ہے وہ حیران پریشان ہو گئے کہ کی کیسا زبردست جواب دیا اگر مٹی کو مروڑا مٹی کا مارے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی آج تو پہچان سکتے ہیں ایک ہلکی آگ ہوتی ہے ایک ہائی پریشر کی ویلڈنگ کی آگ وہ دوسری آگ کو جلا کے رکھ دیتی ہے بادشاہ نے کہا تم سارے بدو کٹھے ہو گئے ہو جو سوال کرتے ہیں وہ ایسی چٹکیوں میں جواب دیتے ہیں چپ کرو سارے میں پوچھتا ہوں سوالشاہ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں اللہ کیا کر رہے اللہ یومن ہو وا فیشان اللہ ایشان میں جلوگر ہوتے اس نے کہا بادشاہ سلامت اس وقت آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں میں استاد ہوں تم شگردو استاد کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے شگرد نیچے ہوتے مجھے تخت پہ بٹھاؤ پھر میں جواب دوں گا وہ اتر گئے نیچے کھڑا ہو گیا اور حضرت کو تخت پہ بٹھا دیا سوال پوچھو کہا یومن ہوا فیشان اللہ تو نئی سے نئے کام کرتا ہے لیکن ابھی ابھی اللہ نے ایک یہ جی کام کیا ہے کہ فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا بادشاہ کو نیچے اتار دیا کہا <laughs> جی <laughs> حضرت آپ گھر جائیں ہم آپ کو نہیں پکڑ سکتے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اللہ نے آپ کو وہ علوم و معرف عطا فرمائے ہم جو سوال کرتے ہیں ایسا جواب آتا ہے کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں تو واقعی یہ علم میں بھی, بھی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن علم سے آگے بھی ایک چیز ہے فرمایا علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہور نہیں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے کہ جب اللہ سے عشق و محبت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اچھے خواب بھی دکھاتا ہے جنت کی زیارت بھی کراتا ہے وہ وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا علم سے آگے بھی ایک چیز ہے وہ عمل ہے اخلاص ہے اللہ کی محبت ہے فرمایا علم کی حد سے پڑے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمت دیدار بھی نصیب فرما دے تو فرمایا علیہ صحیح حکم الحاق آخر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے تمام حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کے حاکم ہے واقعی اللہ کی حکمرانی تمام چیزوں کے اوپر ہے پر میں تبارہ کل ملک واہ کل شہن کدیر اللہ تو ہر ہر چیز پر قادر ہے ہر ہر چیز پر قادر ہے کوئی نہیں ابھی ہے ٹائم تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور سچا مومن بنا دے اور ہمیں اپنا خصوصی فضل و کرم کر کے ہمیں ایمان یقین کی کامل مکمل جو ہے نعمت عطا فرما دے کہہ رہا ہوں میں کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر الدا الحمد للہ فرم اللہم وسلّّہ علیہ سین محمد علسینہ محمد ممبارک وسلم یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنا قرب اور محبت عطا فرما دے علت و فلتوں ذلتوں سے بچا دے یا اللہ جو کچھ کہا سنا گئے ہمیں اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرم یا اللہ ہمارا ایمان یقین بنا دے اور یا اللہ ہمیں اسی ایمان کی دعوت کو لے کر سمندروں میں خشکیوں میں ہر ہر جگہ جانے کی توفیق عطا فرمے یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دے ہمارے ایمان یقین میں ایک تازگی پیدا فرما دے یا اللہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو خود جانتا ہے یا ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے یا اللہ جتنے بھی دوست دور قریب سے آئے سب کے دلوں کی جیسوں کو قبول فرما دے سب کو ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے یا اللہ جو ہم مدارس چیزیں ساری بنا رہے یا اللہ غیب کو خزانوں سے مدد فرما دے یا اللہ اس کی تعلیمات اور تعمیرات اور جو بھی چیزیں یا اللہ اپنی خزانوں سے پوری فرما دے یا اللہ مانگا جو وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما اور یہ اللہ آخری وقت دیں اس دنیا سے جائیں ہم بردیل ہوا